فنؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من سرور ينفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يبلل فلا هادي له ونشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ولا مثيل له ولا مثال له ونجهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمداً عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلَّم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان ودين بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنجل فيه الفرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليرسم ومن كان مريضا أو على صفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم الْيُسْرَ وَلَا يريد بِكُمُ الْعُسْرَ وَعَلَى الشُّهْرِ الْعِدَّةِ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرب وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة للتائمين وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يقول الصوم لي وأنا أجيبه أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لي لي امري من قولي. آمین يا رب حضرات کا فتبہ جمعہ میں دیا گیا تھا فضائل رمضان پر گفتگو ہوگی ہماری احساد ربانی ہے کہ اللہ کے ہاں جس دن سے اس نے زمین و آسمان بنائے ہیں مہینوں کی تعداد بارہ ابت عمد اللہ کتاب اللہ بارہ مہینے ہمیشہ سے ہیں اور ان کی ترتیب یہی ہے جو ہماری کمری مہینوں کی ترتیب ہے مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ رمضان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی رمضان تھا حضرت موسی علیہ السلام کے زمانے میں بھی رمضان تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی رمضان تھا محرم حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے موسا علیہ السلام کے زمانے میں بھی رہا حضور کے زمانے میں بھی تھا اب بھی ہے اب تک رہے گا جب تک یہ زمین و آسمان کا نظام قائم ہے یہ ہماری کاشت موت باقی ہے یہ بارہ مہینے چلتے رہے تو رمضان کو رمضان روزوں نے نہیں بنایا بلکہ رمضان کو چنا گیا روزے فرض کرنے کے اور کیوں چنا گیا؟ اس لیے کہ اللہ نے رمضان میں قرآن نازل کیا اور آپ کو معلوم ہے روزے بعد میں فرض ہوئے تھے روزے تو آ کر مدینہ میں فرض ہوئے تھے اس کا مطلب ہے کہ لالا تو قدر جس میں قرآن نازل ہوا تھا وہ روزوں سے پہلے کی بات تو رمضان کو افضلیت یا فوقیت اس لیے نہیں ملی کہ اس میں روزے ہیں بلکہ روزوں کو فضیلت اس لیے ملی ہے کہ وہ رمضان میں اسی طریقے سے اللہ نے اسی یاد میں فرمایا مین ہاں اربات ان, ان بارہ مہینوں میں چار مہینے بڑے محترم ہیں اس میں یہ تو تین مسلسل مہینے ہیں جی کاب ہے جی الحج ہے محرم ہے اور ایک رجب تو محرم اس وقت سے محترم ہے جب سے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد محترم نہیں ہوا ہے یہ تو ہم لوگوں نے مہینے اور دن بنا لیے ہیں ورنہ یہ مہینے تو اپنے ہاتھ قائم اور ہیں جیسا میں نے ارد کیا کہ رمضان صرف روزوں کی وجہ سے محترم نہیں ہے یہ تو پہلے سے ہے اس لیے اللہ نے نہیں فرمایا کہ شاہ رمضان میں ہم نے جو ہے وہ روزے بلکہ شاہ رمضان اللہ جی عمدہ پیر قرآن کی قدر دیکھو اس کی عزت دیکھو کہ اس میں قرآن کریم نازل کیا گیا اور اسی میں پھر یہ آتا کوتب علیہ کو اسی طریقے سے دس محرم کو یہود روزہ رکھا کرتے تھے کیونکہ حضرت علیہ السلام کو نجات ملی سے دس محرم کو ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تقدیف لے گی اور آپ کو پتہ چلا کہ یہود کا آج دس محرم کا روزہ ہے تو آپ نے پوچھا بھائی یہ کیسا روزہ ہے انہوں نے کہا کہ اس دن حضرت موسا علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی تو آپ نے فرمایا میں موسا کا تم سے زیادہ رشتے دار ہوں میری امت موسا کی تم سے زیادہ حقدار ہے لہذا ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں گے لیکن ہم تمہاری پیروی نہیں کریں گے یا ہم ایک پہلے ملائیں گے یا ایک بعد میں ملائیں گے ہم دو رکھیں یا نو دس کا رکھیں گے دس گیارہ کا رکھیں تاکہ تمہاری پیروی بھی, بھی نہ ہو اور ہمیں وہ دس محرم کے روزے کا جب بھی مل جائے تو دس محرم تو اپنی جگہ پہلے سے ہی موترم بہرحال رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن عبد ہوا اسی قرآن کریم میں لوگوں کی روحانی بیماریوں کا علاج بیان کیا گیا جس میں سب سے بڑی دوا روزہ ہے سب سے بڑا علاج روزہ ہے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشیطان و یجری منال انسان کا مجردم شیتان انسان میں خون کی طرح دوڑتا ہے جہاں تک یہ خون پہنچتا ہے وہاں تک شیطان کی اپروچ ہے یعنی تمہارے سر کے بالوں کی گر سے لے کر تمہارے پاؤں کے نہ کھلتا اس کی اپروچ ہے ان چینل تک وہ جا سکتا ہے جہاں تک تمہارا خون جا تو اس کے رستے کو تنگ کر دو بلاک کر دو اس کے رستے کہا حضور کیسے آپ نے سنا ہے روزے کے ساتھ اس کے رستے روکو روزے کے ساتھ اور یہی وہ چینلز ہیں جن کو شیطان استعمال کرتا ہے کھانا اچھا کھانا آپ اس کو پیٹ بھرنے کے لیے حرام اور حلال کی کوئی تمیز باقی نہیں جائے گی شہوات یہی چیزیں ہیں جن کے لیے دھکے کھاتی ہے دنیا میں اور وہ چیزیں روزے میں بند ہو جاتی اور جس طرح ہمارے ہم وہ کہا کرتے ہیں کہاوت ہے کہ زبردست مارے اور رونے بھی نہ دے جب والد اپنے بیٹے کو پیٹتا ہے یا مارتا ہے تو مارتا بھی جاتا ہے اور ساتھ کہتا آواز نہ نکلے تو یہ ہوتی ہے زبردستی ایک تو دن کو روزہ رکھوا دیا سارا دن اسے بھوکا پیاسا رکھو رات کو کھڑا کر دیا اب ترابی پڑھو اور قرآن سنو اسے یہ دو ہو گئے تو مقصد کیا کہ یہ جو گیارہ مہینے یہ تمہارا جسم چودھری بنا رہا ہے تم سے اپنی مرضی کرواتا رہا ہے اسے اس مہینے میں ذرا بتا دو کہ اتھارٹی تم اور تھکاؤ سے بگاؤ سے جیسے ہمارے ہاں, ہاں وہ آرمی میں اگر کوئی سلوٹ نہ کرے جھنڈے کو تو سارا دن اس کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ اب سلوٹ کرتا رہا تمہاں تو گیارہ مہینے اس نے اپنی مرضی چلائی اب ایک مہینہ اس کو دن کو بھی سلوٹ مرواؤ اور رات کو بھی سلوٹ مرواؤ تو مقصد یہ ہے کہ یہ تمہارے تابے ہو جائے جب کبھی کسی چیز کو دیکھ کر یہ مشتعل ہو تو تمہارا اتنا کنٹرول ہو گھوڑا کبھی کبھی بدکتا ہے اور گاڑی کبھی کبھی جو ہے وہ زور لگاتی ہے سائیڈ پر جانے کے لیے تو اگر آپ کا مضبوط ہے ایکسپیرینس ہے آپ کا ڈرائیونگ میں یا گھڑ سواری میں تو آپ اسے قابو کر لیتے اسی طریقے سے یہ نفس اگر کہیں زور لگائے تو آپ اتنے ماہر ہو چکے ہوں پہلے سے کہ آپ سے کنٹرول کر لیں جس آپ پورا مہینہ کرتے گرمی کے دن ہے آپ کا جی نہیں چاہتا لسینے کو نہیں پینے دیتے سے آپ یہ تو بار بار ڈیمانڈ بھیجتا ہے اور آپ جو ہے ڈاؤن کرتے چلے جاتے ہیں اس کی ریکویسٹ کو کہ مجھے کچھ پلاؤ تو آپ اتنے کبھی ہو چکے ہوں کہ آپ اس کی جو ہے کرو دوسرا یہ کہ قرآن کریم نے جو اصطلاحات لی ہیں جب تک آپ اس ماحول میں نہ جائیں جس ماحول میں یہ اصطلاحات استعمال ہوتی تھی تو آپ پورا مفہوم اس کی لغت سے نہیں پا سکتے آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں بھی مختلف علاقوں میں کسی مخصوص چیز کے لیے مخصوص لفظ ہوتا ہے اور اس لفظ کے پیچھے پورا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے جیسے آپ کسی کمپیوٹر میں ایک نمبر جو ہے اسے دے دیں آپ وہ نمبر جو ہے وہ اس میں فیڈ کرے تو وہ فوراً اس کا پورا بائیو ڈیٹا آپ کے سامنے لے آئے گا کہ یہ سب یہ کرتے رہیں رہی اس اسی طریقے سے وہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس کے پیچھے اس کی پوری ہسٹری اور مفہوم ہوتا ہے لغت میں وہ آپ کو نہیں ملے عربوں اربوں میں روزے کا لفظ پہلے بھی مستعمل تھا اتھوم. لیکن یہ مستعمل تھا گھوڑے کے لیے اربوں کا ماحول آپ کو معلوم ہے اس وقت تیل تو نکلا ہوا نہیں تھا تجارت کا آپ کو معلوم ہے ان کے ہاں کیا تھا تو ان کا جو ذریعہ معاش ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ پتا چلا کوئی کافلا جا رہا ہے تو سوار ہو جاؤ اپنے گھوڑوں پر اور جا کر یلغار کرو لوٹ لو یہ ان کا ذریعہ معاش ہوتا تھا اس کے لیے وہ اپنے گھوڑے کو سدھاتے رہتے تھے کبھی ایسا بھی ہو سکتا کہ ہوا آپ کے مخالف ہے مگر آپ کو کہیں ڈاکا ڈالنا ہے اب گھوڑا اس ہوا کی طرف مو نہیں کر رہا کہ ہوا خالی نہیں جی ہوتی ساتھ ریت بھی ہوتی تو وہ اس قسم کے معاملات میں بھوکا پیاسا گھوڑے کو ہوا کے مخالف روپ میں رہا کرتے تھے کہ کبھی کبھار اگر ایسا موقع آ جائے تو گھوڑا منہ نہ پھیرے ہمارے کنٹرول میں رہے اور باد مخالف کا مقابلہ کرے جو گھوڑا ان چیزوں کو پا لیتا تھا آندھی ہے طوفان ہے اس نے جس طرح اشارہ کر دیا مالک نے جا رہا ہے تو اس کو جب بیچا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے اس طرح ہمارے ہاں اگر کسی مرغی کی قیمت زیادہ لگانی ہو تو کہتا نا یہ مرغی بیماری سے نکلی ہوئی ہے ریٹ بڑھ جاتا ہے اب اسے وہ بیماری نہیں لگے گی وہ کرتے تھے کہ یہ فرس جو ہے فرسو یہ روزے دار جو ہے یہ گھوڑا ہے وہ ٹرینڈا ہے تو اسی سے لیا گیا سونگ یہ اپنے گھوڑے کو بھی ٹرینڈ کرو اسی طرح اگر باتیں بخال آ رہی ہیں تو یہ کاٹا چلا یہ حاصل مفوم سے صلاحیت ضروری نہیں کہ حالات تمہارے واپس ہی ہوں گے کہ نہ کہیں مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑ جاتا ہے لہذا وہ فرس اور اس کا سوار یہ روح اس کی جو ہے یہ اصل میں سو اب اس کے فضائل بھی بڑے آئے ہیں اور اس کے سائیڈ افیکٹ بھی بڑے آپ نے دیکھا ہوگا وہ دس روپے کی بھی اگر آپ دوا لیں تو اس کے ساتھ جو ایک سا ہوتا ہے اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس دوائی کے اندر بڑی خوبیاں ہیں آپ کا درد فوراً غائب کر دے گی یہ کر دے گی وہ کر دے گی لیکن یہ بھی ہوتا تھا کہ اس کے ری ایکشنز بھی یہ ہیں دو دن اچ ہوگا لہذا آپ ڈرائیونگ نہ کریں ہو سکتا ہے کہیں گاڑی چڑھا دیں کی پر یہ اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں آفٹر افیکٹس ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیشاب زیادہ آنا شروع ہو جائے ہو سکتا ہے آپ کو وونٹنگ شروع ہو جائے کہ آنی شروع ہو جائے یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہو تو روزے کے فضائل بھی بڑے لیکن اس کے سائڈ افیکٹ بھی اگر آپ نے اس کا استعمال اس طرح کیا تو اس کے جتنے فوائد ہیں وہ ساخت ہو جائے تو فضائل تو میں بیان کر رہا ہوں سب سے پہلے مگر یہ کہ پھر اب کیونکہ میرا وہ موڈ بن گیا ہے کہ میں وہ پہلو عام طور پر اجاگر کیا کرتا ہوں جو دوسرے نہیں بتاتے یا شاید پبلک کی ڈیمانڈ ہی ایسی ہو میں تو کوئی بھی موضوع ہو میں اس کا تاریخ پہلو جو ہے اسے سامنے لانے کی کوشش کرتا ہوں اس لیے کہ روشن پہلو تو پہلے ہی ہمارے سامنے ہوتا ہے نمونیا میں یہی کہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اسے پانی نہ دینا یہ نہیں ہوتا کہ بار بار کے پیالے کو تو اگر فضائل اتنے زیادہ ہمارے سارے چڑھ گئے ہوں تو تھوڑا سا جو ہے اس کو بتانا بھی چاہیے صاحب اس کا دوسرا رخ کی تصویر کا دیکھ تو حضور صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ روزہ جو ہے یہ میرے لیے ہم ساری باتیں اللہ کی کرتے ہیں لیکن خصوصاً یہ روزہ جو ہوتا ہے کیونکہ یہ انسان کے اندر کا معاملہ ہوتا ہے کسی کو پتا نہیں آپ اندر کھا پی کر ہونٹ کو رگڑ کے باہر نکلے خشک ہو گئے لوگ تو یہ سمجھیں گے روزے دار یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ آپ نے اندر جا کر کیا کیا ہے نماز پڑھتے تو ساری دنیا دیکھتی ہے نا آپ نماز میں تو یہ ہوتا ہے کہ ماتھے پر محراب بھی آ جاتی ہے بعد میں آپ نماز چھوڑ بھی دیں تو کم از کم آپ کی پکے جو ہے وہ لائسنس تو بن چکا کہ آپ نماز مگر روزے میں یہ نہیں ہوتا کوئی خاص نشان نہیں ابھرتا تو سو بولی روزہ میرے لیے ہے باقی عبادات جو ہیں ان کے لیے میں اجرم فرشتوں کو کہتا ہوں کہ وہ تقسیم کریں وہ لکھیں لیکن یہ روزہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یہ ہے ذمہ داری یہ میرے دارہ اختیار میں آتا ہے میں فرشتوں کے حوالے نہیں کرتا ہے آنا عجیب اس کی جزا میں دیتا اب فرشتے دیں گے تو وہی دیں گے نا جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس سے باہر تو نہیں جا سکتے کوٹ بھی جو ہے وہ آخری فیصلہ سنا دیتی ہے جج کہیں کہ اس کو سزائے موت ہے ان کا آئین یہی تک کہتا تھا انہیں اسے معاف کرنے کی اب کوئی جو ہے وہ حاصل نہیں ہے کوئی اختیار ہمارے صدر صاحب کہہ سکتے جاسپتی کرو بری بھی کر سکتے اب وہ چہر واپس لے لیا گیا غیر اسلامی قرار دیا گیا یہ مقتول کے وہ کا حق ہے کہ وہ موت معاف کرے اسلائے اور کورٹ نے اب سے غیر شری قرار دے دیا جان چھٹی اس, اس کے نتیجے میں وہ جو پہلے یافتہ تھے ان کو بھی اب واپس بلایا جا رہا ہے وہ پھانسی گھاٹوں بہرحال فرشتے جو دیں گے وہی دیں گے نا جو انہیں لکھ کر دے دیا گیا ہے اللہ کے لیے تو کوئی آئین نہیں اللہ کو تو کسی کا زابطہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا وہ تو چاہے تو جھولیاں بھر بھر کر دیتی اور دینے والا اپنی وسط کے مطابق دیتا ہے انا اجزی میں اس کی جزا دیتا ہوں پھر یہ کہ رمضان المبارک میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں ہمارا کوئی دروازہ ایسا نہیں ہوتا جو بند اور جنت کی زینت کی جاتی ہے جس طرح دلہن کو سجایا جاتا ہے تو ذاکر آجربی کے خطبے میں آپ یہ حدیث سنیں گے جنت سجائی جاتی پورے سوال کرتی پروردگار اپنے بندوں میں سے ہمارے جوڑے مقرر اور جہنم کے تمام دروازے بند کرتی شیاطین اور جن جو ہیں انہیں قید کر دیا جاتا ہے جکڑ لیا جاتا ہے اور باقی شیطانوں کو جکڑنے کی جو ہمارے اندر کا شیطان ہے اس کی ذمہ داری ہماری لگا دی جاتی ہے کہ اسے بھوکا پیاسا رکھ کے جکڑو اسے تم اب وہ جکڑا رہے اگر ہم اپنے شیطان کو نہیں جگڑتے اسے قابو نہیں کرتے تو اس کے جکڑنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا پھر یہ کہ شیاتی جن جو ہے وہ تو قید ہوتے ہیں مگر جو اس کے پارٹنر ہوتے ہیں جن کا فوٹو لگا ہوا ہے اس لائسنس پر وہ تو بارہ آزاد ہیں وہ تو ارگنائز کر رہے ہیں نا تو چلتے رہتے رمضان میں لیکن بارہ وہ شیطان جو ہے اسے بند کر دیا جاتا اور آپ کو اسی سے نتیجہ نکالیں کہ صرف ایک پارٹنر کو بند کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تیرے وہ مسجد میں نظر آتے ہیں جو پورے سال کبھی نظر نہیں آتے آدمی قرآن کی تلاوت بھی زیادہ کرتا ہے دورہ قرآن بھی ہوتا ہے پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رکعت ستر رکعت کے برابر ایک نفل فرض کے برابر ہے اور فرض کی ایک رقت ستر رکعت کے برابر ہے اور ایک صدقہ ستر صدقات کے برابر اس میں رمضان کے دنوں میں ہی زکاط دی جاتی ہے اس لیے اس کا جلد زیادہ ہے وہ جو کرنسی ریٹ ہے وہ بڑھ چکا ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں لیکیوں کا اس کے علاوہ اب اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں کیا چیز کرو گے تو وہ سہولیات ختم ہو جائیں گی اللہ نے بھی جہاں فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے تو آخر میں فرمایا لا نا کم کتنا شاید کہ تمہیں تکوا حاصل ہو جائے اس لیے کہ سارے روزے داروں کو وہ چیز حاصل نہیں ہوتی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں اور کتنے قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں سوائے رات جگے گے یا جگ رتے کے کچھ نہیں مقدر کی وجہ کیا ہے کہ کھانا نہیں کھانا حلال کا مگر جیبت کر کے بھائی کا گوشت کھا لینا ہے روزہ ابھی بھی اس کا برقرار مولوی سے یہ تو مسئلہ پوچھا جا رہا کہ ناک میں دوائی ڈالوں نہ ڈالوں میرا روزہ جو ہے وہ برقرار ہے یا نہیں مگر یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ جیبت کروں نہ کروں اس سے میرے روزے کو کوئی فرق پڑے گا روزے کا مقصد روح کو کبھی کرنا اور یہ جو آداب ہیں جھوٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ رکھا اور جھوٹ اور غیبت کو نہیں چھوڑا تو اللہ کو اس سے کوئی درد نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں کچھ بجٹ میں کمی بیشی ہو گئی تھی تو اس نے کہا کہ بھائی اتنے دن روزے رکھ کے ذرا وہ پورا بیلنس ہو جائے ہمارا تو کوئی بات کہ ریز کا تم نے او ڈی لے لیا تھا لہذا آپ اسریضوں کو پورا کرو بلکہ رمضان میں جتنا ٹھو کر ہم کھاتے ہیں پورے گیارہ مہینے ایک ہی وقفہ ہوتا ہے نا بارہ بجے کا بارہ بجے ویسے بھی کام کر کے ہیں تو بھوک اتنی ہوتی نہیں جو آفس والے ہیں ان کا چائے پی, پی کا کر میں پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے جو مزدور ہوتا ہے تو اٹھا ڈا کر پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے وہ تو تھکن سے نیند سے کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے بارہ بجے تو ویسے بھی اتنی نہیں کھائی جاتی ایک ہی وقفہ ہوتا ہے بارہ بجے کا لیکن حالت یہ ہوتی ہے کہ صبح ہم اتنا کھاتے ہیں کہ شام تین بجے تک ڈاکار دک آتے رہتے کے میں نے سنا کہ کھانا کھانے سے جو ہے کو اور جو ہے آدمی موٹا تازہ ہوتا ہے میں تو دبلا ہو رہا ہوں تو آپ اسے پاگل کہیں گے اس لیے کہ جتنا کھانے کا پیٹ میں جانا ضروری تھا اتنا یہ بھی ضروری تھا کہ اسے وہاں رہنے دو ہزم ہونے دو اور سون میں اس کو آنے دو تب ہی تو ہوگا تو جتنا روزہ رکھنا ضروری ہوتا ہے اتنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ اس روزے کو رہنے دو تاکہ یہ ہزم ہو تمہارے اندر اور تمہاری روح کے اندر جا کر یہ بنے طاقت بنے تمہاری روحانی ورنہ یہ کہ روزہ رکھا نیبت کی اگل دیا تو کیا اثر ہوگا نتیجہ ہو... اٹھا یہ تمام بات کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے نماز نماز کے فرض کسی مفتی سے پوچھیں آپ کو گن کر بتا دے گا واجبات بتا دے گا اور سنتے بھی بتا دے گا یہ ہیں. ان کا خیال رکھنا ہے تم نے سچے پیر کا انگوٹھا نہیں ہلنا چاہیے اس کی آواز نہیں نکلنی چاہیے ورنہ نماز میں گڑبڑ ہو دے. اس پر بڑا دور مگر نماز کے دوران تم سبزی خریدتے رہو تم کار کی ریپیرنگ کرواتے رہو ڈینٹنگ پینٹنگ کرتے رہو اس سے کسی مفتی کو, کو کوئی تعلق نہیں لیکن یہ وہ چیز ہے جو ان کے پیرومیٹر میں نہیں آتی یہ تو آپ کے اندر لگا ہوا ہے حدیث نفس تو آپ نے ججمنٹ کرنی ہے کیا ہو رہا ہے <laughs> نتیجہ یہ ہے کہ نمازی بھی بڑے ہیں روزے دار بھی بڑے ہیں حج کرنے والے بھی بڑے ہیں لیکن وہ بات اقبال والی ہے کہ مسلمان لہو باقی نہیں وہ دل وہ آرزو باقی نہیں نماز و روزہ و قربانی ہو حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں پورے وولٹےج پیچھے سے آ رہے ہوں آگے آپ کی فریج نہ چلے آپ کا اے سی نہ چلے تو خرابی اس میں ہے نا بجلی تو اب بھی آ رہی ہے پلاک اے ایسی چلتا ہے آپ کا کیوں نہیں کہ بجلی باقی ہے یہ ایسی سی باقی نہیں قرآن بھی اتنے سے رہے نماز بھی اتنی رکٹ روزے بھی اتنے حج کے فرائض بھی وہی لیکن تو باقی نہیں تیرا کمرے سے اڑ گیا ہے تیرا دل دل نہیں رہا چلانے کام یہ سیرو پلار دوں لم کلو میلونا یہ زمین میں سیر نہیں کرتے نکلتے نہیں دیکھتے نہیں تاکہ ان کے دل ان کو عقل آئے سوچنا شروع کرے ان کے دل تاکل یہ دل کا کام لَا کامل ابسار آنکھیں اندھی نہیں پلاک ان کامل کلو بلا تھی پسو دور اندھے دل ہو گئی رسمیں آزار ہوئے بلالین رہے تو اصل چیز یہ ہے کہ رسوم جو ہمارے یہاں پوری بلکہ وہ مسائل جن پر آ حضور علیہ وسلم نے چھوٹ بھی دے دی تھی وہ ہمیں چھوٹ بھی حاصل نہیں ہے جو اس وقت تھی ایک سامنے کا حضور میں نے کنکریاں ماننے سے پہلے جا کر قربانی کر لی نے فرمایا لا باز جاؤ اب مان لو ایک سامنے کا حضور میں نے قربانی دینے سے پہلے تھر مٹا دیا آپ نے دباس آپ جا کر قربانی دے دو لیکن آپ ہماری ان سب غلطیوں پر دم ہے ان کا کفارہ دینا پڑتا ہے اسی طریقے سے نماز کے معاملات ہیں میں آپ کہاں کیا ڈسکس کروں یہاں بہرحال مقصد میرے کہنے کا یہ کہ چیزیں وہی ہیں یہ لیکن ان کے اثرات کیوں نہیں ہے یہ کہ وہ جب ان کے اندر نماز روزہ حج کو ان کے اندر چلا جاتا تھا ہزم ہوتا تھا روپیہ عبداللہ ابن عمر نے آٹھ سال میں سورہ بکرا ختم کی رضی اللہ تعالی انہما آٹھ سال میں سورہ بکرا ان کے قبیلے کی زبان میں نازل ہوئی تھی انہیں کہیں سر کو ناو پڑنے کی ضرورت نہیں تھی کہیں ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی آٹھ سال کرتے ہیں کیا رہے اس کو ہزم کرتے انہوں نے تو اصول بیان کر دس ایسے ہم لیتے تھے جب تک ان پر عمل نہ کر لیتے تھے اگلی نہیں دیتے وہ قرآن سیکھتے بھی جاتے تھے ساتھ ساتھ عمل میں بھی سلاتے تھے جاتے اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے رمضان میں اتنے قرآن ختم کرنے ہوتے ہیں کہ پچھلے قرضے بھی جتنے وہ ختم کرنے ایک دادا کے لیے ابا کے لیے چچا کے لیے ماموں کے لیے والدہ کے لیے ہم نے تو پوری لسٹ رکھی پارے ایک دن میں پڑھنے ہوں. نہیں پڑھنا تو سمجھ کرنی پڑنا ہی نہیں ہوتا روح کمزور ہے اس لیے کہ روح کی گزار یہی قرآن کریم دادا آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کے ساتھ اس کی ایک نسبت ہے رمضان میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دورہ قرآن کیا کرتے تھے جبرائیل امین کے ساتھ آپ انہیں سنایا کرتے تھے اور اس کا سنا کرتے تھے جس سال آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس سال حضور نے دو دفعہ یہ دورہ کیا تو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بتایا بھی کہ پہلے جبرائیل میرے ساتھ ایک دورہ کیا کرتے تھے اس سال دو دفعہ انہوں نے کیا ہے مجھے لگتا ہے مجھے واپس بلایا جائے میرے جانے کے دن آ گئے تو ایک نسبت ہے اس کی اس میں سننا سہل ہو جاتا ہے ایک یہ حالت ہوتی ہے کہ مولوی صاحب اگر اچھا میں لمبی قرت کر دیں تو پتہ بھی ہم کتنی گالیاں دل میں دیتے ہیں غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کے ایک یہ حالت ہوتی ہے کہ بیس رکھا اور بیس لیکن اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے میں نے پچھلے دس میں بھی کیا تھا اور حلال چیزوں سے اپنے نفس کو روک رہا ہے حرام سے نہیں روکتا غیبت چگلی جھوٹ رونی برما جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ ایک میل کے فاصلے پر بھاگ جاتا ہے اس کے جھوٹ کی بدبو سے ہمیں نہیں آتی نا ان کو آتی ہے یہ نہیں چھوڑنا یہ وہ سویٹ ڈش ہے شک استعمال کریں تو مقصد یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا من منسانا رمضان جس نے پورے رمضان میں روزے رکھے ایمان اللہ کا حکم سمجھ کر ایمان یہ ہو کہ اللہ نے کہا ڈائٹنگ سمجھ کر نہیں ڈائٹنگ آپ تین مہینے بھی کرتے رہیں تو وہ روزے کا ثواب نہیں ہے روزہ روزے کی نیت سے رکھو گے تو روزہ ہو گا ورنہ تین دن بھوکے بیٹھے رہو روزہ نہیں ایمان یہ ایمان ہو کہ رب نے حکم دیا نہ اس پر عمل کر وہ احتسابا اور احتساب آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں پاکستان میں سب سے زیادہ نہ رہی ہے احتساب کا لگتا ہے پہلے احتساب پھر انتخاب احتساب اپنا محاسبہ کرنا چیک کرنا اپنے آپ کو نہیں میں اللہ کے قانون کو توڑ تو نہیں رہا اگر پانی پینا اللہ کے قانون کو توڑنا حالانکہ وہ آپ کے لیے اس سے ایک مہینہ پہلے جائز تھا تاریخ کے وقت جائز تھا افتاری کے بعد جائز ہوگا ان مخصوص گھنٹوں میں وہ حرام ہو گیا تو اب جو چیز میں کر رہا ہوں کیا یہ میرے لیے حلال ہے اس لیے کہ جسم اتنا عادی ہو چکا ہوتا ہے یہ فیل کرنے کا کہ یہ فوراً اس طرف جاتا ہے اس کی عادت ہے میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی کہ آپ ایک جگہ شیشہ لگا دیتے ہیں گرم وضو کر کے وہاں آپ جاتے ہیں کنگھی وغیرہ کرتے ہیں آپ آپ وہ شیشہ دو مہینے کے بعد بدلی کر کے دوسری جگہ لگا دیں کچھ دنوں تک وضو کرنے کے بعد سیخ اسی جگہ جائیں گے جہاں پہلے لگا ہوا آپ گھڑی بائیں ہاتھ پر باندھتے ہیں اسے دائیں ہاتھ پر باندھنا شروع کر دیں مگر کچھ دنوں تک آپ ٹائم دیکھنے کے لیے اپنے بائیں بازو کو الٹیں گے یہ اس کی عادت ہے اس کی نیچر ہے کہ یہ ہل جاتا ہے کسی نہ کسی جو کام یہ زیادہ کرتا رہتا ہے اب گیارہ مہینے جو یہ کام کرتا رہا ہے تو آپ غور کریں کہ کتنی کڑی نگرانی اس کی رکھنی ہوگی کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں کوئی روزہ رکھے اور پھر کوئی اسے جھگڑا کرے تو اسے ٹھیک جواب دے کے میں روزے سے ہو گئی جس طرح میرے لیے اب پانی پینا حرام ہے اب جھگڑا کرنا بھی حرام ہے مگر ہوتا یہ کہ رمضان میں ہم سب سے زیادہ تیار ہوتے ہیں جھگڑا کرنے کے ہاتھ لگایا نہیں کہ جھگڑا ہوا ہے ٹیکسی والے سے ذرا میٹر کی بات ہو گئی روڈ پر ہی اور دونوں ہاتھا کا... پائی ہو رہی ہے. دونوں کا روزہ تو جیسے وہ پکا ہوا پھوڑا ہوتا ہے جب بچے کو دودھ چھڑوایا جاتا ہے تو بڑا چڑچڑا ہو جاتا ہے وہ بات بے بات بانے بنا بنا کر روتا ہے تو یہ جو پیڑی آتے پڑ گئی ہے نا ہمارے بدن کو جب اس کی چھڑوائی جاتی ہے تو یہ بھی بڑا چڑچڑا ہو جاتا ہے اور بات بے بات لڑنے پر تیار ہوتا ہے لہذا اس کی بھی نگرانی کرنی کہ اس کے چڑچڑے پن کو یہ اجازت نہ دی جائے کہ ہمارے روزے کو خراب کرے تو چیز یہ ہے من رمضان جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان ایمان سمجھ کر اللہ نے حکم دیا ہے وہ احتساب اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے غفرت رابط ما تقدم من امن اس کے اس سے پہلے جتنے گناہ تھے وہ سارے معاف ہو گئے اور الفاظ آتے ہیں چاہے وہ سمندروں کی جھاگ کے برابر جبد البہر لیکن یہ احتساب ایمان اور احتساب یہ دونوں ضروری ہیں علاج اور پرہیز یہ نہیں کہ نزلے زکام کی گولیاں بھی کھائے جا رہی ہیں اور ساتھ سا آئس کریم بھی جاری ہے ٹھنڈا پانی بھی پیا جا رہا ہے لیمو بھی چوسے جا رہے ہیں کھٹیاں بھی کھائی جا رہی ہیں تو آپ بتائیں دوائی اثر کرے گی اس میں دوائی کا تو کوئی قصور نہیں ان نسلاتا تنہا نہیں پہنچائے بل نماز روکتی ہے خوش کاموں سے بے حیائی کے کاموں سے برے کاموں سے لیکن یہ کہ اس کے ساتھ جو پریم کرنا پڑتا ہے وہ نہیں نا ہم کرتے اس لیے تو اللہ نے کہا ولہزین وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے حفاظت کرتے اب جو کہ وہ مادی چیز ہے نہیں لہذا ہم اس کی حفاظت کرتے نہیں مسجد میں ہی توڑ دیتے ضائع کرتے اور اس کی حفاظت کتنی دفعہ یاد کیا جاتے تھا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس بیلنس کتنا ہے بینک میں اور آپ نے چیک کتنے ایشو کیے ہوئے اگر تو آپ کے پاس پانچ ہزار کا بیلنس ہے چیک آپ نے پانچ ہزار کا ایشو کیا ہوا ہے تو آپ کے بیلنس میں زیرو ہے گو ابھی تک وہ چیک کیش نہیں کروایا گیا لیکن آپ کے بینک میں پیسہ نہیں جی کہ آپ چیک کر جو نیکی آپ نے کی اس کے بعد آپ نے بلینک چیک دیا میں قیمت اس کی مقرر نہیں کر رہا اس لیے کہ قیمت اس انسان نے قیامت کے دن مقرر کرنی ہے اللہ بھی مقرر نہیں کر وہ راضی ہو جاتا ہے کہ مجھے دو سو نمازیں دے دو اس کی مرضی وہ کہتا نہیں میں نے چار سال کی نمازیں لینی ہے اس کی مرضی اب تم نے راضی کرنا اس کو وہ کہتا میں نے لا فلا تمہیں معاف کیا اس کی مرضی لہذا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے بلینک چیک ہے اور آپ سمجھے میں بڑا نمازی ہوں آپ کو کیا معلوم کی آپ کا بیلنس نہیں ہے وہ تو ڈائبیکس ہو چکا ہے الٹے تو مکروض ہو گئے اسی کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر صحابہ سے پوچھا کہ تم فقیر کسے کہتے ہو اب یہ حضور کا انداز تھا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے ایک صحابی تھے ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تھا فوت ہو جاتا اس دن حضور کو اطلاع ملی کہ ان کا نیا بچہ بھی اسی طرح ہوا اور پیدا ہوتے جو ہے وہ مر گیا وہ صاحب حضور کی مجلس میں آئے تو حضور نے صحابہ سے پوچھا تم لوگ بے اولاد کسے کہہ رہے کہا حضور جس کے کی گھاگلاد نہ no. نے فرمایا بے اولاد وہ ہے جس کا کوئی بچہ چھوٹے ہوتے ہوئے مرا نہیں اس لیے کہ یہ اولاد جوان ہو جائے گی یہ وہاں انڈیپینڈنٹ ہوں گے اٹھارہ سال کے بعد تو یہ بھی ویزا نہیں لگاتے جھوٹا سرٹیفکیٹ بنا کر کالے سے دینا پڑتا ہے پڑھ رہا ہے تو دو سال مل جائے گی بچہ جوان ہو گیا انڈیپینڈنٹ ہو گیا قیامت کے دن وہ آدم کے بیٹے کی حیثیت سے آئے گا تمہارے بیٹے کی حیثیت سے نہیں آئے گا تمہارا بیٹا تو وہ ہوگا جو بچپن میں مر گیا ہے. وہاں تو باپ بیٹا دشمن ہو جائیں گے میاں بیوی دشمن ہو جائے گا یہاں تو ان کی ڈیمانڈیں پوری کرنے کے لیے آدمی آگ میں چھلانگ لگا دیتا ہے وہاں ایک نیک ہی نہیں دے گا حضور نے فرمایا کہ اولاد وہ ہے جس کا کوئی بچہ چھوٹا ہوتے ہوئے مرا نہیں ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کے لیے آگ کے سامنے ڈھال بن جائیں اور اللہ سے یہ مطالبہ کریں گے کہ ہمارے ماں باپ کو ہمارے ساتھ دے دنیا میں بھی جدائی آخرت میں بھی جدائی اللہ دو جدائیوں کو کبھی اکٹھا نہیں کرے گا یا تو ہمیں وہاں بے جہاں ہمارے ماں باپ جا رہے ہیں یا ماں باپ کو وہاں بھیجا ہم جا رہے ہیں کے بعد اردو نے فرمایا اللہ کی قسم وہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے جایا ہوا ہے اپنے اس آن سے پکڑ کر ماں کو جنت میں لے جائے گا جس سے اس کا اپنی ماں کے ساتھ رابطہ ہے تو یہ تھا انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بات سمجھانے کا اب اس صحابی کے ایمان کا آپ اندازہ کریں جن کو یہ بات سنوائے گی تھی حالانکہ ڈائریکٹ ان سے نہیں کہیں گی لیکن کتنے مطمئن ہوئے ہوں میرے تو اتنے بچے گئے ہیں میرے لیے تو جہنم کے ہر دروازے کے سامنے ایک آر کھڑی ہے سلیدی حضور نے فرمایا فقیر کسے کہتے ہو تم نے کہا حضور جس کے پاس کوئی پیسہ نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں میری امت کا فقیر کون ہے وہ شخص حشر میں آئے گا اس کے نیک امال دائیں بائیں پہاڑوں کی طرح چل رہے اس میں حضور نے فرمایا اس کے صدقات اس کی نماز اس کے اللہ کے گھر کے حج کرنے پہاڑوں کی مانے لیکن اس نے کسی کی زیبت کی ہوگی کسی کو گالی دی ہوگی کسی کا حق مارا ہوگا اور وہ سارا ان میں تقسیم کر دیں یہاں تک کہ ان کے حقوق باقی ہوں گے اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا وہ جو بیلنس تھا وہ ڈیبٹ ہو گیا تو نے فرمایا ان کے گناہ اس کے سر لات کر اسے جہنم میں بھیج دیا جائے گا میری امر کا فقیر وہ ہے کہ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں نکلا تو روزہ تو اس کا نام کہ اگر رکھتے ہو اللہ کے بندوں بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہو تو اپنے دشمنوں کو کیوں دیتے ہو امام ابو نفا احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں غیبت کروں تو اپنی ماں کی کروں اس لیے پر پروش ماں نہیں کی تھی جما بھونی فرحمۃ اللہ علیہ اکثر انہوں نے ماں کے سایہ میں جو ہے سارا کچھ لیا تو, تو انہوں نے کہا کہ میں اگر غبت کروں تو اپنی ماں کی کروں میری نیکیاں جائیں تو میری ماں کو تو جائیں کسی کا تو بھلا ہو داتوں کو میں کھڑا ہوتا ہوں اگر میرے کام نہ آئے تو میری ماں کا کام تو آئے اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ اسلاف کا یہ معمول ہوتا کہ اگر کسی آدمی سے ان کی چپکس ہو جاتی تھی تو, تو اس کے بارے میں وہ خاموش ہو جایا کرتے کہ بھائی اسے نیکیاں کیوں دیں اس سے تو ہماری دشمنی ہے جب ہم پیسے دینے کے لیے اسے تیار نہیں یہ دشمن ہے تو ہم یہ نیکیاں کیوں دیں یہ تو وہ کرنسی ہے جو وہاں ملے گی نہیں یہ تو قیامت کی ہارڈ کرنسی ہے نا تو وہ تو دشمنوں کے معاملے میں ہو جاتے تھے خاموش اور ہم ہاتھوں سے پاؤں سے منہ سے لکھ لکھ کے پوری سوسائٹی میں اس کو پھیلاتے تھے اور نیکیاں دیتے ہیں تو روزہ رکھنا بھی ایک بہت بڑی توفیق ہے پھر روزے کو محفوظ رکھنا بھی ایک بہت بڑی توفیق ہے ہمارا زیادہ زور روزہ رکھنے پر ہوتا ہے روزے کو محفوظ رکھنے کے بارے میں ہماری توجہ میں نے غازی پچھلے دنوں میں یہ بات کہی کہ گندم بونا کاٹنا اسے گانا بڑے مشقت کے کام لیکن پھر اس گندم کی حفاظت کرنا اپنے گھر کے گھڑولہ میں یہ وہاں سے کیڑا نہ لگے یہ اس سے مشکل پہنچے محکمہ زراعت والے پتہ نہیں کتنی دوائیاں دیتے ہیں اسے محفوظ رکھنے کے لیے اور وہ دوائیاں جب آپ بھی ہی کھاتے ہیں تو تھوڑا نہ تھوڑا سا تمہیں بھی پہنچ جائے وہ, وہ بیماریاں ہیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا الرجی نام رکھ دیا اس کا کچھ نہ کچھ تو اثر ہو تو ان دانوں کو گھر میں بھی محفوظ رکھنا ایک فن ہے اسی طرح روزہ نماز حج یہ چیزیں ان پر عمل کرنا اللہ کی توفیق سے یہ بھی بڑی مشکل بات ہے لیکن یہ ان کو محفوظ رکھنا ان سے زیادہ بھی. علاقہ کیپچر کر لینا دشمن کے علاقے میں ایڈوانس کر جانا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اس علاقے کو پھر مینٹین رکھنا اپنے قبضے میں رکھنا یہ مشکل ورنہ ہوتا یہ کہ جتنا علاقہ آپ نے لیا جب آپ بھاگتے ہیں تو اس سے دس گنا اس کو زیادہ دے کر بھاگتے ہیں رسا کھینچ لینا زیادہ فن نہیں ہوتا ہے وہ جو کھینچا ہوا ہے اس کو برقرار رکھنا زیادہ فن ورنہ ہے کہ حلے میں فنی کے مخالف لے جاتے ہیں سب کو کھینچ کر معاملہ ہے آپ کی رسہ کشی ہو رہی ہے نفس کے ساتھ وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے لیکن یہ کشاک خسو دریا ہے دیدنی کوسر الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے اس نفس کو اتنی بری عادتیں ڈال دی ہیں اس نئی مادیت نے اور اس نئی تہذیب نے کہ اس کی اور روح کی جو ہے وہ آپس میں کشا کش گیارہ مہینے تو یہ بچارہ سر نیچے ڈالے سنتا رہتا جو وہ کہتا مطالبے پورے کرتا ہے اسی مہینے میں اسے انرجی ملنی شروع ہوتی ہے ڈرپ لگتی ہے اسے چار رمضان اللہ قرآن خدا سے من بل فرطان اس میں سے ڈرپ لگتی ہے روزوں کی یہ بھی سر ہٹاتا ہے مجھے واقع اسی سے یاد آ ایک صاحب سے بےہوش ہو گئے نزاتا علم تھا تقریباً دس بارہ دن سے وہ بیمار تھے تو جب وہ بے ہوش ہوئے تو گھر والوں نے ان سے انگوٹھے لگوا لیے کاغذات پر وہ جائیداد کے مکان اور جو زمین تھی دو بیویاں تھیں ان کی تو ایک بیوی جس کے ہاں وہ تھے بیمار ہوئے انہوں نے انگوٹھے لگوا لیے فوت ہونے سے کوئی دو گھنٹے پہلے انہیں ہوش آئے تو انہوں نے اپنے انگوٹھے جب دیکھے تو احساس ہوا نہ کہا بھائی وہ چیز دکھاؤ تو تھے مجھے جس پر انگوٹھے تم نے لگوانا کہ نہیں آپ کی طبیعت ابھی خراب ہے بعد میں دیکھ دو گھنٹے کے بعد ادھر جمعے ان کا زان ہو ادھر ان انتقال ہو گیا تو یہ حالت ہے ہماری کہ اس مہینے میں آپ کا ڈرپ لگتی ہے ہم سر جو ہے وہ تھوڑا سا پلاتی ہے ہماری روح جو انگوٹھے گیارہ مہینے لگواتے رہے ہو تم ذرا مجھے دکھا تو کیا حلال تھا کیا حرام تھا اور جس میں کہتا نہیں یہ مہینہ بھی گزر جائے گا پتہ نہیں جلتا عید آ جاتی اس کے بعد پھر اسی کی مرضی چلتی تو اصل مقصد یہ ہے کہ اس مہینے میں آپ کو کوسٹ کروایا جاتا ہے کہ اس نفس جو ہے اس نفس کے جو تقاضے ہیں انہیں ذرا کنٹرول کر نہیں مارنا ہوتا تو اللہ کہتا بالکل کھانا ہی چھوڑ دو نہیں صبح کھاؤ اور شہری میں برکت رکھی گئی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے تم ایک کھجور کھاؤ چاہے پانی کا گھوٹ پالو مگر سحری ضرور کرو سنت بھی ہے اس میں اللہ نے برکت بھی رکھی افطاری حضور نے فرمایا جب روزہ افطار ہوتا ہے تو سائن کے لیے دو خوشیاں ہوتی ایک تو وہ جو روزے کے وقت ہوتی ہے اسے خوشی افطاری وقت ایک وہ جو ست عمد کے دن اور وہ شخص جو روزہ نہیں رکھتا اس کے بارے میں جو وعید آئی ہے کہ وہ پیاسا بھرے گا حضور کے حدیث کے الفاظ ہے چاہے اسے سمندروں کا پانی پلا دو کہ پانی کے اندر پیاس بجھانے کی خاصیت اللہ نے رکھی ہے جب چاہے واپس لے لے ایک بیماری بھی ہوتی ہے کبھی کبھی انسان کہتا ہے کہ میں پانی پی رہا ہوں مگر پیاس نہیں بجھ رہی بلین پانی تو کرتا ہے کہ یہاں کے پانی سے پیاس نہیں بجری کچنگی رہتی ہے کتنے گلاس پی گیا ہوں مگر یہ کبھی بھی ہوٹ سوکھے ہوئے ہیں اسی طرح بھوک جو کتے کی بھوک ایک بیماری کا نام جلکل اس میں یہ ہوتا ہے کہ کھاتے چلے جاؤ پیٹ نہیں بھرتا یا پیٹ بھر جاتا ہے آنکھیں نہیں رجتی یہ بھی ایک بیماری ہے تو اللہ اس پانی سے اس کی پیاس بجھانے کی خاصیت چھین لیتا ہے حضور کے الفاظ ہیں چاہے اسے سمندروں کا پانی پلا دو وہ پیاسا مرے گا اور آخر میں اسے کھولتا ہوا پانی پلائے گا یہ بھی ہو میں تو تم لسی پیتے رہے رمضان اب یہ پی اور کہ اللہ کسی کا حق نہیں مانتا اللہ کو معلوم ہے یہ شخص کتنی مشقت میں اس نے روزہ رکھا ایک آدمی ہے کمپنی میں کام کرتا ہے ایک آدمی آفس میں کام کرتا ہے اسی لگا ہوا ہے کسی پر ہے اب اس کا روزہ اس مزدور کا روزہ ایک نہیں ان کا وزن دیکھ نماز حضرت ہے صدیق رضی صدر اللہ تعالیٰ کے صبحوں کی دو فرض ہماری دو فرض مگر کوئی پاگل ہی یہ کہے گا کہ ہماری نماز کا وزن ان کی نماز کے برابر ہو لیکن قیامت کے دن رکھتیں گینی نہیں جائیں گی تو لی جائیں جتنی کسی نے مشقت کی ہے اللہ کی ذات اتنا اسے زیادہ آ گی پھر وہی بات ووٹ کر رہا ہوں کہ ایک نیکی آپ نے موافق ماحول میں کی ہے ہر چیز آپ سے کوآپریٹ کر رہی ہے آپ کے آفس کا تقاضا وہی ہے آپ کے ماحول کا تقاضا وہی ہے آپ کے گھر والے بھی کوئی ریٹیلیٹ نہیں کرتے آپ نے وہ نیکی کر نیکی ہے اپنی جگہ بخلا واد اللہ اور سب سے اللہ کا وعدہ اچھائی کا ہے لیکن یہ کہ وہ ایک آدمی ہے وہ نیکی کرنا چاہتا ہے گھر والی سب سے زیادہ ریٹیلیٹ کر رہی آفس کا ماحول ہے وہ بھی اس کے خلاف اس کے باسز ہیں وارننگ پہ وارننگ دے رہے ہیں کہ اپنی شکل سیدھی کرو ٹھیک ٹھاک کرو ورنہ یہ کہ اگلا کنٹریکٹ تمہارا جو ہے وہ رینیو نہیں ہوگا اور وہ آدمی وہ کام کر لیتا ہے ٹکرا دیتا ان تمام چیزوں کو اب اس کا ادر اور اس آدمی کا عدر جس کی ہر چیز میں ایک نہیں ہو سکتا اسی کو حضور صلی اللہ وسلم نے خدیث میں فرمایا تھا اپنے صحابہ کہ ایک وقت آئے گا میری امر جو کام کرے گی اس کا تم سے دس گنا زیادہ صحابہ چونکہ حضور وہ کیوں آپ نے فرمایا اس لیے کہ انہیں جو مخالفت برداشت کرنی پڑے گی وہ میں نہیں سود کا حکم آیا لاکھوں کے حساب سے حضرت عباس رض اللہ تعالیٰ کو جو سود تھا حضور میں میدان اور میں فرمایا میرے پاؤں کے نیچے کوئی واپس نہ کرے آپ نے چھوڑ دیا پورا معاشرہ صاف ہو گیا اب آپ اپنے گھر کا وہ جو کچرا ہے وہ دور پھینکا ہے مگر جو کلوس والوں نے بالٹی بار کے رکھی ہوئی ہے وہ دور جائے گی تو بدبو ختم ہوگی نا کیا کریں گے اس وقت اتنے انٹیلیکچل نہیں تھے جنہیں انٹرسٹ اور یوزری میں بڑا فرق نظر آتا ہے جو کہتے ہیں کہ اس وقت بینکنگ نہیں تھی تو اس وقت تو یہ فیکٹریاں بھی نہیں تھی شراب بنانے والی اتنی اب یہ شراب بھی پھر حلال ہو جانی چاہیے کہ اس وقت اتنی چیکنگ نہیں تھی کوئی میڈیکل یونٹس نہیں تھے جو چیک کریں فیکٹریوں کو جا کر اور ان کا جو لیول ہے یا ان کا جو کوالٹی ہے اس کو چیک کرتے رہیں لہذا اس وقت تو شراب سے بیماری پھیلنے کا امکان تھا لہذا حرام ہو گئی اب تو امریکہ والوں نے اور برطانیہ والوں نے بڑے اچھے ماحول میں وہ شراب بنوا رہے ہیں اور باقاعدہ اس کی کوالٹی چیک ہوتی ہے لیبارٹریز میں جا کر اب بیماری لگنے کا کوئی امکان نہیں اب حلال کر دیں اسے پہلے انفرادی سوتاب آپ نے اس کے لیے ایک انسٹیٹیوشن بنا دیا ہے تو اب اسے ہم حلال کر دیں غور کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کہا سکتا ہوں کہ جب اللہ نے یہ کہا تھا کہ الم اکمل تولا کم دینا آج اللہ نے تمہارا دین مکمل کر دیا تو کوئی نیکی ایسی نہیں تھی جس کے بارے میں بھی کچھ بتانا باقی ہو اور کوئی بدی ایسی باقی نہیں تھی جس کے بارے میں غارن کرنا باقی آپ کریں وہ وہ چیزیں حضور نے بتلائی ہیں یقین کریں کہ جب پڑھتے تو پتا چلتا کہ آج کا کوئی آدمی انہیں کون کر ننگے پاؤں چلنے والے اور اونٹ چرانے والے امارتیں بنانے میں سبقت کریں گے بلو پلازا اور فلا ٹاور اور ٹریڈ سینٹر آپ بتائیں اور یہ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ نہ قاتل کو پتا ہوگا مجھے کیوں قد... میں کیوں قتل کر رہا ہوں نہ مقتول کو پتا ہوگا مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے کراچی میں کیا اسکول جاتے بچے کو پکڑا گلا کاٹا ماں باپ کے گھر میں بھائی نے بھائی کو کاٹا حضور نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا میری امت شراب کا نام بدلی کر کے پی گئے, پیے گی اور سود کا نام بدلی کر کے کھائے گی اور تم بنی اسرائیل کی پیروی کرو گے اگر ان میں سے کوئی سانپ کی کھو میں سے ہو کر نکلا تو تم بھی اسی طرح نکلو گے اور جس طرح ایک جوتی دوسری جوتی سے ملتی ہے آپ اگر دونوں جوتیوں کو اٹھا کے ان کے پاؤں جوڑے تو ایک جیسے ہوتے ہیں اسی طرح تم انہی کی طرح کام کرو گے یہاں تک اگر ان میں سے کسی بدبخت نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا تو تم میں سے بھی کوئی بدبخت وقت کے ہم بالکل بنی اسرائیل کے نکشے قدم پر چل رہے ہیں اللہ نے ان پر گائے اور بھینس اور بکری کی چربی حرام کر دی انہوں نے اس چربی کو گلا لیا گھی بنا لیا اللہ نے تو چربی حرام کی تھی یہ تو گھی ہم بھی وہ گھی بنا رہے ہیں تو مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ اس وقت تو ایک ماحول بن گیا تھا سب کچھ ہوتا چلا گیا شراب حرام ہوئی تو شراب کا شراب آ گیا مدینے میں گلوں میں پانی کی طرح شراب رہی اور شراب نہیں بھائی بلکہ اس کے برتن بھی توڑے اور اس برتن میں پانی پینا بھی حرام کر دیا گیا تھا ایک مدت خاص تک اس لیے کہ برتن دے کر بیماری پھر نہ آد کر آئے ایسا ہوتا ہے سگریٹ کی ڈبی دے کر آدمی کو وہ بیماری جاگاتی ہے ذرا مجھے بھی دینا کوئی آدمی جمائی لے رہا ہو آپ اس کی طرف دیکھیں تو آپ کو بھی آ جاتی ہے جسے واسی کہتے ہیں ہماری زبان تو آدت ہے لہذا ایک مخصوص وقت تک ان برتنوں کو بھی توڑ دیا گیا تاکہ تازی تازی یہ بیماری ہٹی ہے کہیں پھر نہ لگ جائے اس کے بعد حضور نے فرمایا اب مجھے اطمینان ہو گیا اب تم ان برتنوں کو استعمال کر سکتے تو ایک تو ہے وہ موافق ماحول اگر یہ کہ اس وقت صحابہ جو چونکے تھے جو حضور یہ کہتے تو آپ نے فرمایا انہیں تمہاری بنسبت مخالفت کا زیادہ جو ہے وہ کرنا پڑے گا سامنا یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایج کے لیے ہاتھ میں انگارا لے لینا زیادہ آسان ہوگا بنسبت نسبت میری سنت پر چلنے ہاتھ میں انگارہ لینا زیادہ آسان ہوگا بنسبت سنت پر چلنے دو حالات آ رہے ہیں تو بہرحال ہاں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ حضرات جو تنگی میں تکلیف میں وہ جو کمپنیز میں کام کرتے ہیں مزدور ہیں ڈرائیور ہیں وہ جو روزہ رکھ رہے ہیں ان کے روزے میں میرے روزے میں بڑا تھا ان کا روزہ میرا روزہ ان کے روزے کا شرم نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے قبول کرے ان کے روزے کو میرے کو بھی لیکن بھارا میں یہ بات نہیں وہ شخص جو اسی میں سویا رہتا ہے اس کے روزے کاجر اس کے برابر نہیں جو مشقت میں کر رہا اس کے بعد یہ کہ اس کے مسائل کیسے روزہ ٹوٹ جائے گی تو جسمانی روزے کے لحاظ سے آپ کو پتا ہے کھانا پینا جو ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کان میں تیل ڈالے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر کسی آدمی نے کھنگارا ہے اور ابھی ٹوٹا نہیں وہ ہلک میں اتر گیا ہے منہ میں آ گیا تھا پھر ہلکے میں چلا گیا تو اس روزے کی قزا ہے روزہ ٹوٹ گیا مگر اس کا کفارہ نہیں اور ایک موٹا سا اصول ہے کہ اگر کسی ایسی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے جس میں آپ کے جسم کو توانائی نہیں ملی اور نہ آپ کا مقصد اس سے لطف لینا تھا مزہ لینا تھا حض لینا تھا تو آپ پر کفارہ نہیں ہے اس کی قضاء ہے کسی ایسی وجہ سے روزہ ٹوٹا ہے کہ جس میں نہ تو آپ جسمانی طاقت لینا چاہتے تھے انرجی لینا چاہتے تھے نہ کوئی جسمانی ہز کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے تھے آپ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو اس کام میں جو ہے وہ قضاء ہے ایک روزہ آپ کو رکھنا پڑے گا کفارہ نہیں کفارہ کیا ہے آپ نے روزہ رکھا پھر اس کے بعد توڑ دیا کھانا کھا لیا بھول کر اگر کسی نے کھانا کھا لیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ حکم یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے یا پانی پی رہا ہو تو اسے یاد نہ دلاؤ لیٹ اینڈ وہ پیئے کھائے جب دکار مارے تو بتاؤ صاحب آپ کا روزہ تھا حضور کا حکم یہی ہے اس کا رب اسے کھلا پلا رہا تم انٹرسپٹ نہیں کرو چپ رہو جب تک کھا نہ لے تو یہ بھی ہے اگر بھول کر اس نے کھا لیا تو یا پی لیا تو اس روزے کو کوئی ہیلپ نہیں کرو یہ اس کے عام طور پر جو مسائل ہوتے ہیں درپیش ہوتے ہیں کسی کو پیش آ رہے ہیں تو وہ تو 24 آور سروس ہے گھنٹی میں نے باہر لگائی ہوئی ہے کسی وقت بھی آ کر آپ پوچھ سکتے ہیں کسی قسم کا کوئی ایکسٹرا فیس بھی نہیں ہے بہرحال یہ تو تھی رمضان سے متعلق بات ہے اب انشاءاللہ رمضان سے متعلق ہی ہمارے دروس چلتے رہیں گے جمعے کے دوران بھی مجھے کہا گیا تھا کہ ہمارے عبد الستار عیدی صاحب تشریف لا رہے پنکھ